یہ اشاخ یہ اشعار حص عارف اللہ حضرت حضرت مولانا شاہ حکی محمد اقرص صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں پیدان شیخ مرشدی حضرت مولانا شاہ برار الحفتاب دامد برکاتہ ہوں نے یہ مصر عطا فرمایا تھا دور نشاد چل بسا گردش گردش جام ہو چکی اور اس پر اشعار کہنے کی فرمائش کی تھی حضرت والا کی برکت سے یہ اشعار ہو گئے دوڑے نشا دورے نشات چل بسا سنگر دشے جان کی دورے نشات چل بسا گردے جان ہو چکی صبح بہار وصول کی فرقت شام ہو چکی اسک حضرت والا حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں مجھے مجھے اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور اپنے حضرت کمال صاحب داون پرکار عالی کی اجازت سے حضرت کے اشعار پڑھ رہا دورے نشات چل بسا گردی سے جام ہو چکی عشق بھی تام ہو چکا عقل بھی تام ہو چکی زندگی <سسنو>, بے نظام کی ہو چکی رہے پیدا ہوئے لوگ مقیت ہو گئے کہ بھائی نظریں جھکی رہنی چاہیے سچ بولنا ہے نوازوں کا اہتمام کرنا ہے پہلے بے ڈھنگن بے دھنگی زندگی تھی نہ معاشرت کا کچھ پتا نہ معاملہ ابھی پتہ تو ہے گڑبڑ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں نفس و شیتان کی وجہ سے <laughs> مانیے کہ ہمیں پتہ چل گیا بے نظام زندگی تھی اب شیخ کی صحبت جب عشق تعمہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا عشق کامل ہو جاتا ہے تو عشق کی وجہ سے عقل بھی کامل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے نظام زندگی کا نظام جو ہے وہ جو بے ہنگم تھا وہ صحیح ہو جاتا ہے عشق بھی تام ہو چکا عقل بی تام ہو چکی زندگی بے نظام کی زیر نظام ہو چکی دیکھو تو توفید خوشی ہم سو گیا دیکھو تو توفید خوش بھی ہم سو ہو گیا پرندہ جو کبے ہنس ہنس کہ کو کہتے ہیں اور, اور مردے کا گوشت کھاتا ہے جبکہ ہنس موتی کہتا ہے تو زاک ہنس ہو گئے. دیکھو شیر خوشی بہنس ہو گیا زندگی ایک ہلا سے ماہ تمام ہو چکی زندگی ایک ہلال سے ماہ چودہ تاریخ کا چاند ہوتا پہلی تاریخ کا چاند کچھ پہلی تاریخ کا چاند بالکل باریک سا ہوتا ہے اور ماہ تمام ایمان کی روشنی سے ماہ تمام یعنی پورا چاند اور پورا روشن ہو گیا شیخ کی برکت سے ماشا. زندگی شام زندگی ماہ تمام ہو چکی نشہ کبر بر سی نف عشک تھی نشہ نفو عشق تھی اللہ کے اللہ کے عش تھی جو زندگی زندگی جو تھی وہ اللہ کے اس سے بھاگتی تھی کہ وہ جا کر جو نشہ تھا وہاں سے آگے جی عاشق میں قدا ہے وہ خو جام ہو چکی عاشق میں قدا ہے وہ گئے جان ہو چکی اے میرے خالق حیات تو تجھ پہ فدا حسد حیات اے میرے خالق حیات تجھ پہ فدا ہو سد خیات یعنی اے میرے اے میرے اے خدا اے میرے مالک میں میری سو زندگیاں تجھ پر فدا ہوں میری سو حیات تجھ پر فدا ہوں تیری رضا سے بندگی میری تمام ہو چکی تیری رضا سے بندگی میری تمام ہو چکی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مختہ ہے اختل بے نوا کو گل تیرا کرم کرے موا اختلگل تیرا کرم کرے سمجھوں گم جو پہ اے خدا رحمت تمام ہو چکی سمجھوں گم جو پہ اے خدا رحمت تمام ہو چکی گورے تھوڑی دو تھوڑی باتیں کے سنانی احمد اللہ علیہ رسم جاری سب سے پہلے جیسے معمول ہے ایک سنت کا تکرار کیا جاتا ہے تکرار سے مانے رپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی میں وہ سنت عمل میں آ جائے اور ایک سنت بھی انشاءاللہ محبوب بنانے کے لیے کافی ہے اور نجات کے لیے کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پیاری تھی اور ان کی ایک ایک ادا پیاری بھی تھی مقبول بھی ہے پیاری بھی ہے اور مقبول بھی ہے جو اس پر عمل کر لے گا ایک سنت پہ زندہ کر لیں ہم لوگ تو ان شاء اللہ کو اس ادا کیونکہ مقبول ہے اس ادا پہ پیار آ جائے گا اسی میں بخشش فرا لیں گے تو میرے محبوب کی ایک سنت پہ نقل کی تھی کہ میں تمہاری بخشش کرتا ہوں اس لیے ہر سنت کو غور سے سننا چاہیے ایک ہی سنت بتائی جاتی ہے ایک یا دو تین سنتیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مجلس میں بتائی جاتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے خود پڑھیں ایک ہی کہ مجلس میں بتائی جائے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیع فرما آج بیماری علاج اور عیادت کی سنت ہیں ہمارے ایک دوست بیمار ہیں اسپتال میں داخل تھے اب ان ماشاللہ. ابھی تک بیماری ہیں اور اسپتال سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحتِ کامل عاظ الرحم صرۃ بیماری کی سنت یہ ہے کہ بیماری میں دوا اور علاج کرانا مصنون ہے علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ تعالیٰ ہی پر رکھے چاہے کتنے بڑے انجیکشن لگ رہے ہوں کیسی ہڈی میں سے مادہ نکالا جا رہا ہو سب علاج کروائے یہ نہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے علاج ہی نہ کروائے پیناڈول بھی کھائے ایماکزل بھی پیے جو بھی ہے سب سیرپ وغیرہ مگر نظر اللہ پہ رکھے کہ شفا اس میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے اسی طرح کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے حضرت نے جب اس کو بہت نصیحت فرمائی کلونجی ذرا سلاد میں ڈال دی شہد ایک چمچہ چاٹ لیا سنت کی سے اس میں سنت ہے حری شریف میں آتا ہے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہیں ان دونوں کی تعریف میں بہت سی احادیث آئی ہیں شہد اور کلونجی عورتوں کے دکان کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں اپنے شوہر سے بولیں گی کلونجی لا کے دیں سلاد میں ڈال دیا تھوڑا سا تھوڑی سی باریک باریک ہوتی ہے ہوتی باریک سی ہے اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھی ہے حدیث شریف میں آتا ہے رضوس رزم کی بات ہے اس میں یقین رکھنا چاہیے تو علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے گلا خراب ہے زبردستی آئس کریم کھا رہا ہے ایسی مدان قرض کرو اسی وقت اسی ایک دل چاہتا ہے آئس کریم کھانے کا جب گلا زیادہ خراب ہوتا ہے یہ بھی سنت ہے کہ جب نقصان دہ چیزوں سے بچنا چاہیے جب بیماری ہو اور اس سے ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ ٹھنڈی چیزیں نہ کھائے جب دس, دس جنگ کا عالم ہے تو کباب نہ کھائے تو اسی طرح اپنے بیمار بھیائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عود مریض کی عیادت کرو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مریض تو مرضن فعطانی عطانی عطانی نبی صلی اللہ علیہ یہ اعود نی فرماتے میں بیمار ہو گیا کتنی خوش قسمتی ہے حضرت جاور رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے تشریف لائے بہت بڑی نعمت ہے صحابی کی عیادت خاتم الانبیاء کریں تو دیکھیے بخاری چیز میں آتا ہے کہ وہ صحابی بیمار ہو گئے حضرت جابر عنہ بہت زبردست صحابی تھے وہ بیمار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کی عیادت فرمائی آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور گھر میں بیٹھے رہتے ہیں وقت نکال کے جانا چاہیے مریض کی عادت کے لیے بیمار پرسی کر کے جلدی لوٹ آنا سنت ہے کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے یہ بہت خاص سنت ہے اس کا ہم عمل نہیں کرتے مشکار شریف میں آتا ہے بیمار پرسی کر کے جلدی سے لوٹ جانا چاہیے آ جانا چاہیے, آنا آ جانا چاہیے. یعنی کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں چائے بھی چل رہی ہے ٹھنڈا بھی چل رہا ہے بریانی بھی آ رہی ہے کھانے پینے گئے ہیں اور سنت ادا کرنے کا ہے اس لیے بس جلدی سے عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے لمبی لمبی باتیں کریں گی اور وہاں جا کے ابھی آگے بھی یہ سنت آئے گی کہ اتنی دیر تک بیٹھی رہیں گی باجی کیا حال ہے وہ سناؤ پوری تفصیل بس آگے سنت آئے گی اس پر عمل کریں اور واپس گھر لوٹ بیمار پورسی کر کے جلدی لوٹ آنا سنت ہے کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے نمبر چھ بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے مثلا اس سے یہ کہ انشاءاللہ تم جلد اچھے ہو جاؤ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اللہ تعالی بڑی قدرت والے ہیں کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے یہ نہ کہے کہ تمہارا آخری وقت آ گیا ہے توبہ کرو وصیت نامہ لکھ دو <laughs> اس کے ویسی بھی جاری کی جان نکل جائے گی بلکہ اس کو دلاسہ دے نہیں انشاءاللہ تو اور جیسے اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ ڈاکٹر بالکل نا امید کر دے تو مریض کو بتانا بھی نہیں چاہیے اس وقت اس وقت نہ بتائے وہ بے پریشان ہو جائے گا نہیں بولے نہیں اللہ تعالی کی قدرت بہت بڑی قدرت والے ہیں ڈاکٹر ناؤمید کر دے حضرت والا والی بات اتنے سارے احباب آئے بیمار ہو گئے ڈاکٹر نے بالکل ناؤمید کر دیا حضرت والا فرمایا بالکل ناؤد ہونے کی بات نہیں ہے حضمیر صاحب رہے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ذات بہت بڑی ذات ہے وہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں بھی اسی طرح جب کسی مریض کی تو بیمار کی جب جائیں تو اس کی تسلی دیں اس کو ڈرائیں مت موت وغیرہ سے بلکہ اس کو خوش کرنا بھی سنت ہے تھوڑا مزا مزاح کی باتیں کر لیں تاکہ خوش ہو جائے اس کا دل بہل جائے اسی طرح جب کسی مریض کی یہ عادت کرے تو اس سے یوں کہ لاباسا تحرن ان شاء اللہ کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے ہم لوگ احسن میاں کی بیماری کی حاضری ہوئے تھے وہاں پہ گئے تھے لیاقت نیشنل اسپتال احمد نظر کی حفاظت کے ساتھ تو وہاں پہ بہ بہت بیمار تھا تو ہم ہم نے یہی دعا پڑھی میں عبدالسمی کو بتا رہا تھا کہ لاباسا تحر ون ان شاء اللہ تحور کا لفظ ہے تہور یہ ادی شریف میں جو آتا ہے تہور دل کی ہوتی ہے یعنی دل کی صفائی ہو جائے گی یعنی اس سے یہ کہیں کہ لاباز کوئی حرج نہیں یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والی ہے کیونکہ گناہ کرنے سے دل پہ زنگ لگتا ہے انٹرنیٹ کی سائٹ دیکھ لی گانے سن لیے لڑکیوں کو دیکھ لیا یا عورت ہے بے پردہ گھوم رہی ہے ڈائجسٹ پڑ رہی ہے اس سے گناہوں پہ زنگ لگ جاتا ہے اور جب توحبہ کر لیتے تو معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو آٹومیٹک ہمارے گناہ دھلتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی شفا یابی کے لیے سات بار یہ دعا پڑھے اسلام علیہ عظیم رب العش العظیم میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرما حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی ہاں اگر اس کو موت ہی آ گئی تو دوسری بات ہے مشکا شریف کی حدیث ہے اور اس پہ یقین ہونا چاہیے سات دفعہ پڑھ لیں اور پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اس مریض کو اس, شف اس دعا کی برکت سے شفا ہو جائے گی ہاں اگر موت آ گئی تو اور دوسری بات ہے تو یہ دعا پڑھ لیجئے اس اللہ عظیم اور ابر عظیم یہ تو سب کو یاد ہے پھر آگے جو آسان ہے یہ میں بھی بھول جاتا تھا یہ ہے جیسے یشفی ہے شفا سے یشفی اور یش ہے پڑھیں آئیں یش فی این یش حمزہ نون اور پھر یش نون, نون کو مگر مخفی کر دیں گے اور چھپا لیں گے اور الف کو حمزہ کو یا کے ساتھ ملا دیں گے ایشفیق ایشفیق اسأل اللہ, میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے رب عارش العظیم عارش عظیم, عظیم کا رب ہے یعنی عرش عظیم کے اوپر اللہ تعالی ہے اس کو بھی پالنے والا ہے اس لیے اس سے جلدی شفا ہوتی ہے کہ عارش عظیم کا واسطہ دیا جا رہا ہے رب کا واسطہ دیا ہے کہ اے اللہ آپ تو عرش عظیم کو بھی پالنے والے ہیں کہ آئیں یش فیق سات دفعہ پڑھ لیں مریض کے پاس جا کے بہت سے ہمارے خاندان والوں میں میں نے جا کے پڑھا تو سمجھ لیا پتا ہے کہ کمال حضرت والا کے خادم ہیں پیر بنے میں تو میں جا کے خاندان والوں کے پاس پڑھا بہت سے دادا بیمار نہ اور بھی لوگ بیمار تھے جا کے پڑھا وہ سمجھ رہے ہیں پتا نہیں کیا وظیفہ پڑھ کے دم کر رہے ہیں اور مجھ سے اب فون آتا ہے کہ وہ بیمار ہیں آپ ذرا یہ پڑھ دیں کوئی وظیفہ جو آپ پڑھتے ہیں اب یہ تو سنت کی دعا ہے خوش ہو جاتا سامنے والا کہ پتہ نہیں کیا وظیفہ پڑھ کے دم کر رہے ہیں دوسرے غلط پیروں سے تو اچھا ہے نا کہ ہم لوگ اپنے ایسی طرح بیوی بیمار ہے بچے بیمار ہیں تو یہ دعا پڑھ کے دم کر دیا کریں دم نہیں کرنا صرف سات دفعہ پڑھنا ہے اور جو اس کے آس پاس بیٹھے ہیں وہ آمین کہہ دیں گے اسلّہ علیہ عظیم ربر عائش علیہ عظیم عئی صحیح ہے یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجیے گا اس دعا کو سنتوں والی کتاب میں لکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیع کتاب فرمائے بیمار کی بہت ساری فضیتیں عادت کرنے کی حدیث شریف میں آتا ہے حدیث قصی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اعلان ہوگا کہ بھائی میں بیمار تھا تم میری عیادت کیوں کیوں نہیں آئے یا اللہ آپ تو بیمار نہیں تھے آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں بھائی میرا ایک بندہ بیمار تھا تم اس کی عیادت کے لیے تمہیں جانا چاہیے پھر حضرت والا نے اس پہ الہامی مضمون فرمایا جو بندہ جس کا تعلق مع اللہ اللہ سے جو بہت بڑا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے تو اللہ تعالی جب ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو جس طرح اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو جانے والا ہوتا ہے اس کو بھی وہ تعلق اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو تعلق مع کی دولت بھی عطا فرما دیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں اور یعنی مریض کے بعد بیٹھنا ایسا ہے گویا کہ ہم اللہ کے پاس بیٹھے ہیں کیوں حدیث میں آ رہے ہیں میں بیمار تھا تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے ہم لوگ تو ن... ہم لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ یہ کھا وہ کھا لیا اللہ نے بیماری تھی تو اور دوسری بات یہ جس طرح اللہ کے لیے کسی سے ملنے جاتے ہیں ستر ہزار فرشتے وقت اپنے دعا کرتے ہیں ہسپتال جائیں اور جائیں تو اس میں کسی سے ملنے اعادت کے لیے جائیں اس میں بھی ستّر ہزار فشت مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت مل جائے اور کیا چاہیے اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا جس سے خاص تعلق ہو خاندانی قریبی رشتے دار ہو اپنے احباب میں سے ہوں اور بیمار ہو جائیں اگر جان نہیں سکتے کراچی کی بہت مصروف زندگی ہے کم از کم فون کر لینا چاہیے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اصل تو عمل ہے عمل کے وقت یہ سنتیں یاد آ جائیں ہم لوگوں کو آج اخلاق کے بارے میں ہمیشہ ہی کرتا ہوں آج کل اس پہ بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کیونکہ میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے حضور رقد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگلا دیتا ہے نمک کے پتھر کو پانی پگلا دیتا ہے سبحان اللہ یعنی گناہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے آپ سن رہے ہیں سن رہے ہو اچھے اخلاق میں بھی سن رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ بھی کان لگے میں ہیں اور برے اخلاق کیا کرتے ہیں برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کر دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے شہد کے اندر کوئی سرکہ ڈال دے کیا اس کا ہشر ہو جائے گا اچھا خاصہ میٹھا شہد کڑوا ہو جائے گا تو عبادت ہم نے اتنی کی ہاں برے اخلاق عبادت کر کے آئے خوب رو رو کہ مسجد میں مسجد نوی شریف میں روزہ مبارک پہ رو کر آئے ملتظ چمٹ کے آئے اور آتی بیگم پہ غسطہ کر رہے ہیں پورے حرم شریف والوں پہ برس رہے سارے حاجیوں پہ برس رہے حج کرنے جائیں گے کتنے لوگ اس وقت امتحان ہوتا ہے عجیب عجیب مزاج کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اسی طرح تو اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے اور برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کرتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے اور حضور اقدا صلی اللہ علیہ نے فرمایا حضرت شیخ اس کو بہت دفعہ سنا رہے ہیں کہ نے اس سے بہت فائدہ ہوا شدیث شریف سے موبائل یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سب میں میرا پیارا یعنی پوری دنیا میں سب سے پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہو شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے لوگ یہ دعا بھی دیتے ہیں کچھ لوگ کہ بھئی آپ کو حضوص السلام کو پڑوس ملے گا پڑوس اس کو ملے گا جو اچھے اخلاق والا ہوگا اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور رہنے والا سب سے زیادہ برا نالائق انسان وہ ہے اور آخرت, آخرت میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے کہ جن کی شفات کے سہارے ہم جی رہے ہیں ان سے ہم دور کھڑے ہوں یہ اچھا ہے یا ان سے قریب کھڑے ہو یہ اچھا ہے دنیا تو چند روز ہے اس لیے بتکلف تین مہینے چار مہینے اپنے اخلاق اچھے کر لیں جو فیکٹری فٹڈ اخلاق خراب ہو گئے ہیں کوشش کریں کہ اپنے اخلاق اچھے کر لیں شیخ سے اصلاح کروائیں پھر فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا آج حضرت شیخ سے بعد بھی موریش اسکول ملایا تھا اپنے پیارے مشق سے الحمد بہت مزہ آیا اس سے بیٹری چارج ہو گئی بہت لمبی بات ہوئی اتنی لمبی ہوئی کہ میرا بیلنس ہی ختم ہو گیا <laughs> موریشس کا ذرا تگڑا بل آتا ہے میں نے کہا بجل سے کیا ہوتا ہے اصل تو ہے کہ ہماری بیٹری چارج ہو جائے اور پھر اس کے بعد پھر حضرت شیخ کا خود ہی فون آ اللہ والے صرح پر شفقت ہوتے ہیں میں نے عرض کر دیا حضرت معافی چاہتا ہوں میرا بیلنس ختم ہو گیا کیونکہ پورا اچھا والا کارڈ ڈلوایا تھا میں مزہ اتنا آ رہا تھا دل... میں نے کہا پیسے کا کیا ہے پیسے تو آنی جانی چیزیں اصل تو یہ ہے کہ حضرت شیخ سے بات ہو جائے حضرت بھی خوش ہو گئے بہت ساری باتیں اصلاحی کروائی تو بہت مزہ آ رہا ہے بیٹری چارج ہو ہوتی ہے شیخ اگر دور بھی ہو مرید اگر قوی ہو <laughs> شیخ اگر دور بھی ہے مریت اگر چاہے تو اصلاحی تعلق اپنا شیخ سے رکھ سکتا ہے حضرت والا فرماتے ہیں قاز ایک چڑیا ہوتی ہے انڈے دے کے چلی جاتی ہے پر یہ افغانستان کہاں کس شہر چلی جاتی ہے روس اور وہاں سے توجہ ڈالتی ہے تو انڈوں میں گرم ہو جاتے ہیں بچے نکل آتے ہیں ایک کاس چڑیا کے اندر یہ وہ اثر ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں ان کی انوارات یہاں تک نہیں آئیں گے کیا <laughs> مری ذرا تگڑا ہونا چاہیے مطلب تگڑے سے اپنے شیخ سے کبھی تعلق رکھے شیخ کہیں بھی ہو معلوم کروائے ان کے قریبی دوستوں سے ان کا نمبر چاہیے ان سے بات کرنی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ عائب سے اسباب بھی پیدا فرما دیتے اللہ تو اخلاف کی حقیقت کیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ماناتے اشفیہ فرماتے بہت خاص بات ہے چھوٹی ایک لائن کی بات ہے اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی بھی انسان کسی بھی انسان کو مرد ہو عورت ہو کافر ہو یہودی ہو چونٹی ہو جانور ہو کتا بھی ہو کسی ہم سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ پہنچے سبحان اللہ جی بہت گہری بات ہے ہم اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف ظاہری یا باتنی ظاہری تکلیف تو بھائی تھپڑ لگا دیا زبان چڑھا دی گالی دے دی باطنی تکلیف یہ ہے کہ بدگمانی کر لی اور بدگمانی یہ باتنی تکلیف ہے کسی مسلمان کے لیے غیبت کر دی اس کو پتہ بھی نہیں چلا سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ پہنچے سبحان اللہ تو آج جو یہ خاص بات بتانی تھی وہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کے بارے میں ارس کرنا تھا اسی میں اصلاح اصلاحیہ اخلاق کتاب ہے اس کو اگر روزانہ آدھا صفحہ بھی پڑھیے جائے انشاءاللہ بہت اصلاح کی نیت سے پڑھیں تو بہت بہت زبردست فائدہ ہوگا غور سے سنیے کیونکہ دنیا میں دو ہی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں ہم سے بڑے ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے تو پہلے بڑوں کا ادب ہے ماں باپ استاد اور اپنے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت اور علماء کرام کا ادب بھی سعادت مندی کی علامت ہے یعنی یہ اس کا دل اچھا ہے جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے استاذ کا ادب کرتا ہے بڑوں کا ادب کرتا ہے جو بڑی عمر والے ہیں اور چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے تو اور علماء کا ادب کرتا ہے اپنے شیخ کا ادب کرتا ہے یہ اس کی شعادت مندی کی علامت ہے سعادت کی تعریف کیا ہے لوگ بولتے ہیں سعادت ہے شعادت ہے جیسے انہوں نے فرمایا کہ میرے میرے سعادت نصیب ہوئی حضرت می صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیارے مرشد کی صحبت میں اشعار پڑھنے کی سعادت نام ہے توفیق خیر یعنی نیک کام کرنے کی توفیق ہو جائے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے بزرگوں کا مقولہ ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے ادب کی بات کیا آئے گا سن رہے ہو کیا اس کا نام کیا ہے حسنین ذرا ادھر متوجہ ہے آپ کہیں دل آپ کہیں اور ہے اہمیت لگ رہا ہے جب نظر جھک جاتی ہے دل کہیں اور متوجہ چلے جاتے ہیں کتنی قیمتی باتیں بتائی جا رہی ہیں یونیورسٹی میں کالج میں یہ باتیں تھوڑی بتائی جائیں گی کہ ادب سکھایا جائے گا وہاں پہ ادب کہاں سکھایا جاتا ہے بے ادبی سکھائی جاتی ہے ٹیچروں کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹماٹر گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں ان کی نقل اتاری جا رہی ہوتی ہے تو دیکھیے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب سیدھی سی بات ہے اس کا نصیب خراب ہو جائے گا جو اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے تو یہ در حقیقت اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ بدتمیزی اور بے عدبی کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے بہت قیمتی بات ہے جو اپنوں بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور بے عدبی کرتا ہے تو یہ یعنی میں نے اپنے ابو سے بدتمیزی کی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بڑوں سے بدتمیزی کی یا بیوی نے اپنے شوہر سے بدتمیزی کی تو بیوی کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہوں گے وہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے کہ بیوی اپنے شوہر سے بدتمیزی کر رہی بچوں میں وہی اثر پڑے گا بچے بھی پھر اس بیوی کا برا حال کر دیں گے اماں کو بس سے بدتمیزی کریں گے جو اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی بے ادبی کرتا ہے تو در حقیقت اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کے عذاب کو دعوت دے رہے عذاب ہے یہ بدتمیزی اور بے ادبی حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کی عورتوں سے افیف رہو پاک دامن رہو تمہاری عورتیں افیف رہیں گی اور تم اپنے باپ دادا کا ادب کرو تمہاری اولاد تمہارا ادب کرے گی یعنی yani, اگر ہم دوسری اور ماں بہن بیٹی کو نہیں دیکھیں گے تو میں نے دیکھا ہے جو جوشس نظر بچاتا ہے تو اس کی ماں بہن بیٹی کو بھی لوگ نہیں دیکھتے بھلے وہ پورے پردے سے بھی نہ ہو نظر جھک جکتی ہے خود بخود کہ بھائی ہماری ماں بہن کو نہیں دیکھتا ہم اس کو بیٹی کو کیسے دیکھیں ہم اس کی بیوی کو کیسے دیکھیں لوگوں کی عورتوں سے آفیف رہو تمہاری عورتیں آفیف رہیں گی آج ذنا اور بد, بدتمیزی کی اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ہم لوگ دوسروں سے بدتمیزی کرتے ہیں تو ہماری عورتیں کیسے پاک دامن رہیں گی اور تم اپنے باپ اور دادا کا ادب کرو تمہاری اولاد تمہارا ادب کرے گی اور اگر تم سے کوئی اپنی خطا کی معافی مانگے تو بھی مجھے معاف کر دو جیسے باپ کبھی بیٹے سے معافی مانگ سکتا ہے یا بیٹا باپ سے معافی مانگ رہا ہے یا بیوی شوہر سے مانگ رہی ہے یا شوہر بیوی سے مانگ رہے ہیں یا چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے مانگ رہا ہے یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے معافی مانگ رہے اس تو چھوٹا بننے میں کوئی فائدہ ہی فائدہ ہے توازو اور معافی مانگنے میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے بہت سے لوگ غلطی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دل میں بوجھ بھرا ہوا ہے بیوی کے بھی بھرا ہوا ہے شوہر کے بھی بھرا ہوا ہے چھوٹے بھائی کے بھی بوجھ بھرا ہوا ہے کینا بھی بھرا ہوا ہے بڑے بھائی کے بھرا ہوا ہے باپ کے بھرا ہوا ہے اور بیٹھے میں بس اور اتنی دیر بعد معافی مانگ رہے ہیں بھائی فوراً معافی مانگنی چاہیے معافی دیر سے مانگنا دلیل ہے کہ اس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے آپ غور سے سنیے اگر تم سے کوئی اپنی خطا کی معافی مانگے بھائی مجھے معاف کر دو تو معاف کر دو اور جو معاف نہیں کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے حوضے کوثر سے میدان میشر میں محروم رہے گا حوضے کوثر سے میدان محشر میں محروم ہو جائے گا وہاں تو بھائی اتنی پیاس لگ رہی ہوگی حضوص اور رسم اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہوں گے وہ شخص محروم ہو جائے گا اگر کوئی معاف نہ کریں وہ سر بولتے جاؤ میں تمہیں معاف نہیں کرتا ہوں ایسا نہیں کہنا چاہیے فوراً معاف کر دینا چاہیے بالخصوص ماں باپ کو تو اس بھی کہنا نہیں حرام ہے اگر کسی نا فرمان کے ماں باپ مر گئے ہوں ان کو کثرت سے ثواب بخشے امید ہے یہ شخص فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا امید ہے اب چھوٹوں پر شفقت کی بات آ گئی چھوٹے خوش ہو جائیں گے بیوی خوش ہو جائے گی بچے خوش ہو جائیں گے اپنے کمزوروں اسی طرح جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹوں کے زمرے میں آئیں گے بہت بوڑھے ہو گئے بیچارے عقل کمزور ہو گئی اپنے کمزوروں اور بیوی اور بچوں کو شفقت اور رحم کرنا دل کی نرمی کی اور سعادت کی علامت ہے حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاد فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتا ہو کیونکہ اہل و عیال اکثر چھوٹے ہوتے ہیں بیوی ہے بچے ہیں چھوٹے ہیں بیچارے اور ہم لوگ مرد ہیں ہم لوگ گھر کے سربراہ ہیں وہ ہم سے امید رکھتے ہیں کہ باپ اور ہمارا بڑا باپ دادا وہ اچھے اخلاق سے رہیں گے جوش دوستوں کے ساتھ تو خوش رکھتا خوش رہتا ہو ماں گھر میں آ کر سب کو تنگ کرتا ہو ذرا ذرا سی بات پر غیر و غذب میں آ کر بیوی بچوں کو رلاتا ہو اس کے اخلاق کو کیسے اچھا کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور بھلائی سے رہنے کا حکم قرآن پاک میں نازر فرمایا ہے وہ عاشر کہ اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ اب دو واقعات حضرت والا لکھے ہیں اس کو ہم نے سنا ہوا ہے دیکھیے ہم لوگ عمل کی نیتیں سنیں جیسے بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہم سے ان باتوں کی دلتجا فرما رہے ہوں رو رو کے فرما رہے ہوں کہ ان باتوں پر عمل کریں ہم لوگ جو شخص دوستوں میں تو بڑا خوش رہتا ہے گھر میں آ کر سب کو تنگ کرتا ہے ذرا ذرا سی بات پر غضب اور غصے میں آ کر بیوی بچوں کو رلاتا ہو بھائی کو رلاتا ہو بہن کو رلاتا ہوں اس کے اخلاق کو کیسے اچھا کہا جا سکتا ہے دو, دو واقعات لکھتے ہیں حضرت عالیٰ فرما رہے ایک صحاب اپنی بیوی بی کو بات بات میں ڈانٹتے تھے اور دن رات دوستوں میں دل بہلاتے تھے بیوی بی بھچھاری تنہائی میں دن بھر ان کا انتظار کرتی تھی باز شوہر کس قدر ظالم ہوتے ہیں جو اپنی بیوی بی جو بیوی بی اپنے ماں باپ تمام خاندان کو چھوڑ کر شوہر کے پاس آئی ہو شوہر اسے چھوڑ کر غیروں سے دل بہلاتا پھرے اور رات میں کھانا کھا کر سو جائے آخر یہ عورت کس سے دل جو شریعت کے حکم سے اپنے شوہر کے گھر میں قید ہے بہرحال ایک وقت شوہر پر ایسا آیا کہ ان کو جنگ کا عالم شروع ہو گیا دس بس جنگ کا عالم موشن شروع ہو گئے شوہر صاحب کو بار بار الٹی آ رہی ہے موشن آ رہے ہیں یہاں تک کہ چارپائی سے چارپائی سے لگ گئے حتیٰ کہ چارپائی ہی پر پیشاب پخانا ہونے لگا اس وقت وہی بیوی پخانہ کرا کے استنجا کراتی تھی اس وقت دنیا کا کوئی رشتہ کام نہیں آیا کوئی دوست کام نہیں آیا اور شرن شوہر کے پخانے اور پیشاب کے مقام کو سوائے بیوی بی کے کوئی تہارت نہیں کرا سکتا یہ خدمت صرف بیوی بی ہی انجام دے سکتی ہے ماں بچپن میں تو یہ کام کرتی ہے لیکن بڑے ہونے کے بعد اس کو بھی یہ خدمت کرنا جائز نہیں بس معلوم ہوا دنیا میں بیوی بی ہی ایسی نعمت ہے جو اس مصیبت کے وقت کام آتی ہے جب شوہر کو صحت ہو گئی تو بیوی بی کو بھلایا اور کہا بھائی ہم کو معاف کر دو ہم نے تمہاری بہت بے قدری کی ہے اس بیماری سے میری آنکھیں اللہ تعالی نے کھول دیں میں اندھا تھا اب آنکھیں ملی ہیں آج سے تمہاری خوب قدر کروں گا اب دوسری حکایت سنیے ایک صاحب اپنی بیوی کے ساتھ بہت لا لاپرواہی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے صرف ضابطے کا تعلق رکھتے تھے محبت اور رابطے کے تعلق کو جانتے بھی نہیں تھے ذرا سی غلطی پر مار پیٹ اور سخت کلامی کرتے تھے مزاج جو تھا سوداوی تھا جیسے بزنس مینوں کا مزاج ہوتا ہے خشک مزاج مزاجی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اہل محبت ہونا بہت بڑی سعادت ہے بہرحال جب شوہر صاحب کی بیٹی کی شادی ہو گئی تاماد نے بیٹی کی پٹائی لگائی تو تعویز لینے دوڑے اور لگے رونے کے ہائے میرے جگر کے ٹکڑے پر ایسا ظلم ہو رہا ہے اس کے دکھ درد سے بے پرواہ ہے میری بیٹی پر کیا گزرتی ہوگی مولوی صاحب نے جو ان کے پرانے دوز بھی تھے کہا جب آپ اپنی بیوی بی کی پٹائی لگاتے تھے اور تنہا رات کو چھوڑ کر بھاگتے تھے اس کے دکھ اور درد دوا اور دل جوئی اور اس سے بات چیت کر کے دل بہلانے کے بجائے دوستوں میں پڑے رہتے تھے تو اگر آپ ناراض نہ ہوں تو صاف ہی کہہ دوں کہ وہ غریب یعنی آپ کی بیوی بی بھی کسی کے جھگھر کا ٹکڑا کسی کی بیٹی تھی کاش اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی لیکن اب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی یہ سننا تھا کہ وہ صاحب رونے لگے اور کہنے لگے واقعی مجھ سے بیوی بی بی کے ساتھ بے حد ظلم ہوا اس کے بعد سیدھے گھر گئے اپنی بیوی بی سے معافی مانگی اور پھر تمام زندگی نہایت ہمدردی محبت اور رابطے کے حقوق سے رہنے لگی بیوی بی کے ہر غم کو اپنا غم سمجھنے لگے اور میاں بیوی بی کے حقوق اور حسن معاشرت کے آداب کی رعایت کی توفیق ہو گئی اللہ اللہ ہمیں بھی ایسے اخلاق نصیب فرما دے اپنی اس سے پہلے کہ رونا پڑے ابھی ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم لوگ اپنے گھر والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں یہ صرف بیوی بی کا معاملہ نہیں ہے ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہے تھے اب کسی کی شادی نہیں ہوئی تو اپنے بھائی سے کیسے اخلاق ہیں بہن سے کیسے اخلاق ہیں ماں باپ سے کیسے اخلاق ہیں غصے کا جو روکنا ہے آپ آپ بھی چاہیں تو ٹیک لگا لیں غصے کا روکنا نفس پر تو مشکل معلوم ہوتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کہ دشمن بھی دوست بن جاتا ہے سبحان اللہ غصہ کرنے سے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں حتیٰ کہ بیوی بی دشمن بن جاتی ہے بچے دشمن بن جاتے ہیں اور انسان آہستہ آہستہ اس بد اخلاقی سے بے یار و مددگار ہو جاتا ہے کوئی اس کے پاس بھی نہیں آتا ایک صاحب جو بہت ہی کڑوے مزاج کے تھے پڑوسیوں کو تنگ کیا کرتے تھے جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو جہنازہ اٹھانے کے لیے مزدوروں کو اجرت پر لانا پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں گرا دے بلکہ بڑا پہلوان وہ ہے باڈی بلڈر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نس پر قابو رکھے اللہ تعالیٰ غصہ پینے والوں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والوں اور ان پر احسان کرنے والوں کی بہت تعریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں اور اپنے نقصان مالی کے بارے میں یہ سوچے کہ جو یعنی مال کا نقصان ہو گیا بچے نے پیسے جو ہے غلط استعمال کر لیے یہ سوچے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور صبر پر اجر ملتا ہے اننا للہ و انہ راجون پڑھے پڑھنے سے ایسے مواقع پر اس سے بہتر نعمت عطا ہو جانے کا وعدہ ہے اور یہ سوچے اگر میں نے انتقام لے لیا تو اجر و ثواب بھی ہاتھ سے جائے گا اور ہم کو فائدہ بھی نہیں ملے صبر پہ تو اللہ مل رہے ہیں اور اگر انتقام لے لیا تو صبر کا انعام بھی جائے گا اور بچہ بھی باغی ہو جائے گا یا بیوی بی بھی باغی ہو جائے گی معاف کر دینا چاہیے اور ہم کو کیا نفع ملے گا اور اور اگر غصے میں انتقام لیتے وقت اس پر ظلم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی صبر پہ تو اللہ کا انعام ملتا اور غصے میں اگر اللہ نہ کرے ظلم ہو گیا بیوی بی کے اوپر بچوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی فکر اور سزا کا آذار الگ بھگتنا پڑے گا داڑھی والے ہیں تحجد گزار ہیں نورانی چہرہ ہے خدمت شیخ میں آگے آگے ہیں مگر جب غصہ آتا ہے انتقام لے لیتے ہیں معاف کر دینا چاہیے بھائی معاف کرنے میں کیا حرج ہے معافی دینا اللہ کا کام ہے یہ صفت بندوں کو بھی عطا ہوتی ہے تو ہم معاف کر دینا چاہیے ذرا ذرا سی باتوں میں ڈانٹ ڈپٹ پٹائی غصہ کرنا صحیح نہیں ہے ایک بزرگ تھے دیکھیے یہ ہوتے ہیں اللہ والے باعظید گستانی رحمت ہوئے جا رہے تھے کسی دشمن نے ان کے سر پر راگ کا ٹوکڑا پھینک دیا جیسے میں آ رہا ہوں میرے اوپر کوئی راگ کا ٹوکڑا پھینک دے میں تو گالی کی دے دوں گا <laughs> فلیٹ میں ہوتے ہیں اوپر سے آ جاتا ہے گٹر کا پانی پھر گیا اور تو عورت سارے میں گیلری میں جھاڑو پہنچا وہ لگا رہی ہے وائپر سارا نیچے پانی گر رہا ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے <laughs> ایک بزرگ باعظی بستانی جا رہے تھے کسی دشمن نے ان کے سر پر راگ کا ٹوکڑا پھینک دیا ان کے اوپر پھینک دیے تو برف پڑے حضرت نے فرمایا الحمدللہ للہ مریدوں نے کہا حضرت یہ الحمدللہ کا کیا موقع ہے فرمایا جو سر جو سر جو ہے گناہوں کی وجہ سے آگ برسنے کے قابل تھا اس, سر, اس پر راک برسی ہے تو کیوں نہ شکر ادا کروں ہاں اتنے گناہ ہیں یہ صرف کچرے کا ٹوکرا ہی تو گرا ہے شکر ہے کوئی راک اللہ کا عذاب نہیں آیا معرومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دو آدمی لڑ رہے تھے ایک نے کہا ایک گالی دے گا تو میں دس گالی دوں گا ہاں آپ نے فرمایا مالا رومی رحمت اللہ فرمایا مجھے ایک ہزار گالیاں دے لو مجھ سے ایک گالی بھی نہیں سنو گے دونوں نے آپ مالا رومی کے قدم گھوسا دیا اور صلاح کر لی دیکھیے ہم لوگوں کو ایک گالی دے ہم دس گالی دیں گے والا فرماتے ہیں ایک نے کہا الو الو کا پٹھا <laughs> اور ایک جگہ حضوالہ فرمایا صدر میں کہیں حضرت رشریف لے گئے تو وہاں الو جو ہے وہ پانچ روپے کا بک رہا تھا الو کا پٹھا دس روپے کا بک رہا تھا <laughs> تو اس سے مجھے کا تو پانچ روپے کا ہے بابا ہے اس کے الو کا بچہ جو ہے الو کا پٹھا وہ دس روپے کا کیوں بک رہا ہے ہمارے جب آپ کو گالی آتی ہے تو آپ الو کہتے ہیں الو پہ قناط کر لیتے ہیں یا کا پٹھا بھی کہتے ہیں کا پٹھا بھی, بھی کہتے ہیں اس لیے دس روپے اس کی پانچ روپے کی قیمت زیادہ رکھی ہے <laughs> تو اب مولانا ذخیرہ صاحب رحمۃ اللہ جو ایک خادم کو ڈانٹ رہے تھے ہمیں بھی اللہ تعالی یہ توفیق دے ہمیں یہ بات یاد آ جائے غصے کے وقت اب اس نے معافی مانگ لی اب ہم ڈانٹے جا رہے ہیں وہ معافی مانگ رہے ہیں ہم ما... ڈانٹے جا رہے ہیں ابھی معاف ما... کر دینا چاہیے فرمایا تو ہمیشہ ایسا کی ستاتا رہتا ہے آخر کب تک یہ تیرا معاملہ بھگتا کروں تو مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ جو بانی تبلیغ ہیں شیخ کے سگے چچا قریب بیٹھے تھے کان میں فرمایا مولانا جتنا اپنا اللہ تعالی سے بھگتوانا ہے اتنا یہاں ان کے بندوں کی بھگت لو یعنی وہاں اپنی خطائیں جس قدر معاف کرانی ہیں یہاں اتنے لوگوں کی خطائیں معاف کرتے رہا کرو آ اب جب غصہ بہت تیز ہو بہت تیز غالب ہو بہت سے لوگوں کو بہت زبردست غصہ آتا ہے بلڈ پریشر ایک دم ہائی پہنچا ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کتنا تک پہنچ جاتا ہے ایک سو ایک سو اسی پہ اللہ آپ کو ہی جاتا ہوگا اتنا تو جب غصہ بہت تیز غالب ہو فوراً سوچیں اگر ہم اس وقت اس پر غصہ روک لیں گے لیکن بہت زبردست پورا بلڈ پریشر ہائی ہے اور بہت غصہ آ رہا ہے اگر ہم روک لیں گے اور معاف کر دیں گے تو قیامت کے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر سے اپنا عذاب روک لیں گے اور دیکھیے گا معاف کرنے سے بلڈ پریشر 120 سو اسی ہو جائے گا فوراً <laughs> یہ بشارت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث سے ثابت ہے اللہ یہ کیا چل رہا ہے یہاں غصے کی باتیں ہو رہی ہیں ہے ہماری جا رہی اللہ کوئی بات है? है <laughs> نہیں چلتا ہے بھائیوں کی غصے کا علاج یہ ہے یہ جس پر غصہ آئے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے مگر باپ کو نہ ہٹائے باپ غصہ کر رہا ہے تو ابو آپ جائیں میرے سامنے سے چلے اس سب باپ اگر ڈانٹ رہا ہو اما ڈانٹ رہی ہوں تو چپ چاپ نظر جھکا کے ان کی ڈانٹ کو سنتا رہے اور اگر وہ نہ ہٹے تو خود ہٹ جائے پھر سوچے جس قدر اس شخص نے ہمارا قصور کیا ہے ہمارا حق مارا ہے ہماری نافرمانی کی ہے اس سے زیادہ ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں ہم اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں قصور وار ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور انعامات ہم سے نہیں چھینتے ہیں اور جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قصور معاف فرما دیں اسی طرح ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیں جس قدر قیامت کے دن اپنی خطائیں معاف کرانی ہوں اتنا ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خطائیں معاف کرتا رہے دنیا چند روزہ ہے قیامت ہمیں بھی اپنی بڑی خطائیں ہوں گی ہماری جتنی اپنی معاف کرانی ہے وہ معاف کرتا رہے بندوں کی خطاؤں کو اور ان پر احسان بھی کرتا رہے خصوصا جو گھریبی رشتہ دار ہیں بیوی بی بچے ماں باپ بہن بھائی ساس نند ساتھ رہ رہی ہیں ان پہ احسان بھی کرے ساتھ ساتھ آپ کوئی نظر کی حفاظت کے بارے میں کر دوں یہ بہت ضروری مضمون ہے برے اخلاق میں سب سے بہترین خطرناک بیماری بد ہے بد نظری ویسے غصہ بھی آتا ہے اکثر لڑائی جھگڑے بد نظری ویسے ہوتے ہیں بد ایسی بیماری ہے ہر شخص اس کے مزاج طوری کے لحاظ سے کسی میں شدید ہوتی ہے یا کسی میں بہت زیادہ اشد ہوتی ہے بعض تو ہوش سنبھالتے ہی اس بیماری افتلا ہو جاتے ہیں ہوش سمالے نہیں یہ گناہ کرنا شروع کر دیا بند نظری لہٰذا والدین کو بچپن ہی سے اپنی اولاد کو اس بیماری سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے ورنہ بچپن خراب ہونے سے پھر علمی دولت سے محرومی لازمی ہو جاتی ہے کم عمری میں پوری نگرانی ہو سینما ٹی وی آج کل موبائل غلط قسم کے لوگوں سے دور رکھتے ہوئے خدا کا خوف دوزخ کا عذاب بتایا جائے اور کبھی کبھی بزرگوں کی مجالس میں بھی لے کر جایا جائے, جائے یہ بہت اچھا نسخہ ہے اپنے بچوں کو بلّہ بازوں کی مجلس میں لے کے جائیں اپنی کم عمر بچوں کو جہاں تک ممکن ہو اپنی نگرانی سے دور نہ کریں کم عمری میں ان کو چھوڑ کر بدون سخت ضرورت بیرون ممالک کے سفر سے بھی احتیاط کریں یعنی کہ بچہ باپ چلا گیا باہر ملک میں بیان ہو رہے ہیں باہر ملک میں اور بچے ہاں کسی کے جوان ہیں بالکل چڑھتی جوانی ہیں اور ان کو یہاں ہے ورنہ باپ کی دوری سے بچے بہت جلد آزاد ہو جاتے ہیں اولاد کے نیک ہونے کی طریقہ بتا رہے ہیں خوب الہا سے دعا کرتے رہیں اور یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کریں ربنا حبلنا من ازواجنا مضوریاتینہ قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اور بچوں کو مختلف جائز اور مباح کاموں میں مصروف رکھا جائے جائز کاموں میں اور مباح جائز اور جو دلچسپ ہوں اسے مصروف رکھا جائے مصروف زندگی شیطانی چکروں سے اکثر محفوظ رہتی ہے قارغ ہوتے ہیں تو پھر ان کو مستیاں سوچتی ہیں حرام اچھا بہت بہت سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تقاضے گناہ کے بہت زیادہ اس کا حضوارہ نے علاج فرمایا ہے کہ خواہشاتِ نفسانیہ کی آگ کو اللہ تعالیٰ کا نور ہی ٹھنڈا کرتا ہے ایک ضروری وارننگ اور تمبی یہ ہے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ فیس بک دیکھ لو ایک دفعہ گناہ کر لو ٹی وی دیکھ لو انٹرنیٹ کی تصویریں دیکھ لو تقاضے پر عمل کر لو اس سے تقاضے کمزور ہو جائیں گے اور سمجھتے ہیں گناہ کر لینے سے یہ تقاضا اور خواہش کم ہو جائے گی ابھی گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے اگر جیسے اب گناہ کا دل چاہا اور گناہ کر لیا تو اس میں اور اس گناہ کے جو مادہ ہے اس میں اور رگڑ لگ جائے گی پھر دوبارہ گناہ کا شدید تقاضہ پیدا ہوگا اس وقت ہمت کر کے اس کو روک لے یہ سب دھوکہ ہے کہ گناہ کرنے سے یہ تقاضا اور کم ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہر گناہ سے گنا کی خواہش اور تیز ہو جاتی ہے صرف تھوڑی دیر کو کمی ہوتی ہے یعنی گناہ کا تقاضا پورا کر لیا ہاں ہاں کیا مزے آ رہے ہیں شام یا دیگے چڑھیں گے, گے آہ ہا, ہا سبحان اللہ شادی ہو رہی ہے <laughs> اور جب گناہ کر لیا تو سارے شامیانے بھی اجڑ گئے دیگے بھی سب ہیں منہ لٹکا کے بیٹھے <laughs> تھوڑی دیر کو کمی ہوتی ہے پھر پہلے سے بھی زیادہ آگ بڑھ اٹھتی ہے گناہ کو گناہ کرنے سے کم کرنے کا خیال ایسا ہے جیسے کوئی پخانہ کر لے پخانہ کر کے پیشاب سے دھو رہا ہے <laughs> پخانے کی گندگی کم ہو جائے گی کی کیسے ایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتے اس لیے ہمت کر کے ہمت کریں گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کریں اگر کبھی گناہ ہو جائے نگاہ خراب ہو جائے تو کم از کم چار اکاد نفل کچھ خدکہ خیرات کریں اور خوب اللہ سے توبہ کریں جب طبیعت میں گناہ کا تقاضا ہو فوراً ہمت سے کام لیں اور خوب دعا کریں دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے خوب پناہ مانگیں اور اچھے کاموں میں یا جائز کاموں میں مصروف ہو جائیں کسی اچھے دوست سے ملاقات کر کے دل کو بہلائیں اچھا دوست ہو نفس کا غلام نہ ہو وہ یعنی کہ وہ اس کے پاس جا رہے ہیں دوست کے پاس وہ بھی انٹرنیٹ کی سائٹس دیکھ رہے ہیں انسان جو بگڑتا ہے اس کی وجہ گندے دوست ہوتے ہیں گندے دوست سے تنہائی بہتر ہے معاذ زمانے تنہا رہنا صحیح نہیں ہے بے دوستوں میں فیملی کے ساتھ رہے کسی اچھے دوست سے ملاقات کر کے دل کو بہلا لیں یا بیوی بچوں کے لیے سودا اور ضروری کاموں میں لگ جائیں کیل ٹھوکنا شروع کر دیں <laughs> زمین کے اندر ٹھوک دیں شو. پھر دوبارہ نکال لیں پھر دوبارہ چھیرنا شروع کر دیں <laughs> اور کیا بتائیں <laughs> آپ بہت سارے کام ہوتے ہیں ماشاءاللہ آلو چھیل لے چائے بنا لے امی سے طریقہ پوچھ لیں کہ امی بریانی کیسے بنتی ہے <laughs> اسی طرح نفس کا دھیان اور خیال کی تیزی اور میلان کمزور ہو کر مغلوب ہوتے ہوتے کل عدم ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے یہ یعنی کا بڑا ہی کام کا ہے نفس کو کہیں اور توجہ دے دی جائے اس کو حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں نظم بھی کر دیا حکیم الامت کے اشادات ہیں تبھی کی روز اور پر ہے تو رک نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی تبھی کی روز اور پر ہے تو رک نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال یہ جڑ... چڑھیے ندی اتر جائے گی ذرا دیر کو ہٹا لے خیال ندی چڑی اتر جائے گی اس مجاہدے سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے کب تک کروں یہ مجاہدہ ارے موت تک کرنا ہے یہ نہیں کہ ابھی جوانی میں کر لو بُڑھاپے میں کرنا ہے یہ مجاہدہ نانا بھی بن گئے پھر بھی مجاہدہ کرنا ہے اپنی طرف سے تمام عمر یہ غم برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ایکٹیو رہے سر پہ کفن باندھ کہنا تو آسان ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا تو مقصد یہ کفن میلہ نہیں ہوتا یعنی تمام عمر ہم نے سر پہ کفن مان لی ہے کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے عاشقی اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کی تلوار کے نیچے اپنی ہر نفسانی خواہش کی گردن رکھ دے اور نفس کو گناہ نہ کرنے سے آنکھوں کی حفاظت سے جو بھی تکلیف ہو خوشی خوشی برداشت کر لے یہ جہاد اکبر کا شہید ہے یہ جہاد اکبر ہے بھائی نفس جہاد جو ہے جہاد اکبر ہے اگر زندہ ہیں۔ اور باطن میں اس کی شہادت کا بازار گرم ہے تیرے حکم کی تیغ سے میں ہوں بسمل شہادت نہیں میری ممنون خنجر تیرے حکم کی تیغ سے میں ہوں بسمل شہادت نہیں میری ممنون خنجر ایک مرتبہ کافی کی تلوار سے شہید ہونا تو آسان ہے اور اس جہاد اکبر سے نفس کو تمام عمر اپنی بری خواہشات خواہشات پر حکم الہی کی تلوار کھانی پڑتی ہے کمال تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا ابھی اس راست سے واقف نہیں ہے ہائے پروانے اور چوتھا فرمایا بیماری کا مکمل علاج کسی اللہ والے کی نگرانی میں کرنا چاہیے مرشدِ کامل جو متبع سنت متقی ہو کسی کامل کی طرف سے مجاز بیت بھی ہو ایسے مریضوں کو ان کی صحبت میں کچھ دن رہ پڑنا چاہیے یہاں تک کہ دل کو اللہ تعالی کا خاص تعلق عطا ہو جائے جس کو نسبت باطنی کہتے ہیں تعلق مع نصیب ہو جانے سے سالک کو حفاظت نفس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس لیے شیخ کے پاس اتنا رہ پڑے کہ تعلق معلّہ حاصل ہو جائے اور گناہوں سے بچنے کے نسخے دو جملے حضرت فانوی رحمت نے فرمائے گناہ سے پہلے تو پوری ہمت سے نفس کو روک لے کہ نہیں کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا جان لگا دے کہ میں مر جاؤں گا کہ میں اللہ کے راستے میں مر جاؤں گا عورت کو نہیں دیکھوں گا نظر اٹھا کے دل چاہ رہا ہے دو یار ابو بھی نہیں ہے گھر میں امی بھی نہیں ہے اور بہت اچھا موقع ہے موبائل پورا مجھے دیا ہوا ہے اختیار دیا ہوا ہے تو دل چاہ رہا ہے مگر اس وقت پورے اپنے ہمت سے نفس کو روکے اور اگر نفس پٹک دے گناہ ہو جائے شامت نفس سے خطا ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کر لیں اس بات میں سب گردنیں لا جاتے ہیں توبہ کر لیں اس سے پہلے ہمت استعمال نہیں کرتے پہلے پوائنٹ پہ عمل نہیں ہمت گردن نہیں لے گی دوسرے پوائنٹ پہ ہاں یہ اچھی بات ہے توبہ کر لیں چلو یہ بھی اچھی ہے <laughs> پہلے پوائنٹ پہ عمل نہیں ہوگا کہ بھائی گناہ کا شدید تقاضہ ہو رہا ہے تو ہمت سے نفس کو روکے اور اگر شامت نفس سے خطا ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کر لیں یہ توبہ جو ہے مرہم ہے پھر کیا کرے الہا زادی کے ساتھ دعا کریں اپنی حفاظت کی درخواست کر دیں گاہ کو آنسو سے سر کر دے سجدے میں سر رکھ دیں اگر آنسو نہ نکلے تو رونے والی شکل بنا لے. کیونکہ اور اللہ سے اللہ کا فضل مانگے رحمت مانگے معرومی فرماتے ہیں اے اللہ اور گناہوں کے ہزاروں جالوں ہر طرف گناہوں کے جال ہیں نیٹ کی سہولت بھی موجود ہے پڑوس کی لڑکی بھی اکیلی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو ہے نیچے بھی لڑکے خوب گندی حرکتیں کر رہے ہیں اور یونیورسٹی میں بھی گندی حرکتیں ہو رہی ہیں گلی میں بھی لڑکے گندی حرکتیں سگریٹیں پی رہے ہیں عورتیں بھی موجود ہیں یعنی گناہوں کے ہزار جال موجود ہیں مگر اے اللہ اگر آپ کا فضل ہماری مدد کے لیے ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو کچھ غم نہیں ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ نہ ہونے سے ہرن کا شکار کرنے والے خود جنگلی سور کے منہ میں شکار ہو گئے اس لیے کبھی اپنے تقوہ پرہیز پر ناز مت کرے ہر وقت ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے حفاظت کے لیے فریاد و نالہ و آہو جاری کرتا رہے بڑی قیمتی باتیں یہ جب پتہ چلیں گی جب امتحان کا وقت آئے گا اسپتال میں یونیورسٹی میں سڑکوں پر اس وقت یہ باتیں یاد آئیں گی اپنی زور پر سڑکوں پر اور پھر ایئرپورٹ پہ خصوصاً جاتے ہیں یعنی کہ شیخ کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو بد نظری کر رہے ہیں شیخ کو لینے جانا ضروری نہیں ہے شیخ نظری سے بچنا ضروری ہے اپنے زور پر کچھ نظر نہ کرے اپنی کامیابی کو زاری پر موقوف سمجھے اگر اللہ اپنے لطف و کرم اپنی مدد ہٹا لے تو ہاتھی اور شیر جیسا مضبوط دیندار میں پھسل کر تباہ ہو جائے گا کتنی عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ اپنا لطف و کرم اپنی مدد ہٹا لے تو ہاتھی اور شیر جیسا یہ مثال دی ہے مضبوط دیندار بھی پھسل کر تباہ ہو جائے گا اور اللہ اپنے فضل و کرم کو ہمارے ساتھ نگہبان اور غم خوار بنا دیں تو پھر مجھ جیسا مچھر جیسا کمزور سالک دیندار بھی منزل قرب کے اعلی مقام پر فائز اور گامزن ہو جائے گا اور بڑے بڑے نفس و شیطان کی مکر و فریب کے جانور اس کی ہمت کے شیر کے سامنے ایسے بھاگتے نظر آئیں گے جیسے کہ آپ نے کسی جنگل میں شیر کے سامنے ہرن اور چیتوں اور بارہ سینگوں جیسے بڑے بڑے سینگوں والوں جانوروں کو بےتحاشا بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا اب آٹھویں بات یہ ہے اس بیماری میں بد نظری کی بیماری میں شیطان مایوسی کا حملہ بہت زبردست کرتا ہے ہیں جب سالے کے ایک زمانہ ذکر و فکر کرتا ہے صحبت میں بیٹھتا ہے شیخ کو اس کو شفقتیں مل رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ شیخ کی تھپکیاں مل رہی ہیں خوب مزہ آ رہا ہے صحبت مل رہی ہے اس کے بعد ن کے اندر برے برے تقاضے محسوس کرتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ ہائے میں تو شیخ کے قریب بھی جاتا ہوں اس خدمت بھی کرتا ہوں پھر بولتے ہیں ارے یار اس راہ میں ہمارا گزر نہیں ہے حالانکہ ایسے راہوں کا, کا راستہ نہیں کہ پہ ان کا راستہ تھوڑی ہے یہ مردوں کا ہی تو راستہ ہے یہ مردوں ہی کا راستہ ہے نا فرمانی کے تقاضوں کو روکنے ہی کا نام تو تقوع ہے اگر یہ تقاضے نہ ہوں گے تو تقوا کا وجود کیسے ہوگا لہٰذا تمام عمر مجاہدے سے گھبرانا نہیں چاہیے لیکن یہ مجاہدہ آہستہ آہستہ آسان ہوتا جائے گا لیکن اگر بد, بد نگاہی سے یہ نتفاذ شدید ہو کر پریشانی کا باعث ہو تو یہ آپ ہی کا قصور ہے راستہ تو مشکل نہیں تھا آپ نے مشکل بنا لیا گناہ کر کے بہرحال کسی حال میں ہمت نہ ہارے خواجہ صاحب نے خوب فرمایا ہے نہ چت کر سکے نفس کے پہلے باں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبا کبھی تو دبا کبھی شیطان اس طرح بھی نا امید کرتا ہے تجھ جیسے بار بار توبہ توڑنے والے کیا انعام ملے گا کیا قرم ملے گا تجھ جیسے نلائقوں کو اس دربار میں سے محروم ہی رہے گی تو کام تو تجھے فائدہ نہیں مرید مرید ہونے کا یہ تو پاک بازوں کا راستہ ہے جواب اس کا یہ ہے کہ بے شک توبہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن ہمارے لیے کوئی اور بارگاہ کوئی اور خدا بھی تو نہیں ہے خانقاہ بھی تو گنہ گاروں کی پناہ گاہیں ہیں ہم لوگ تو جا کے پناہ لے لیتے ہیں حضرت شیخ کے قدموں میں ہم لوگ کانٹے ہیں ہم لوگ کہاں جائیں گے خانقاہ میں کوئی یہ تھوڑی کہ ہم اللہ والے بن کے جاتے ہیں ہم تو کانٹے بن کے جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس جہاں ہم چلے جائیں کوئی جگہ ہی نہیں ہے اللہ کے سوا اور اللہ والوں کے سوا کوئی جگہ ہی نہیں ہے گنہ گاروں کو سوائے حق تعالیٰ ہمارا کوئی اور ٹھکانا بھی تو نہیں ہے اگر وہ صرف پاک بازوں کا رب ہے تو ہم گنگار ہم آنکھوں کے زانی کہاں کا کہ دوسرا کوئی رب ہے کیا جس کو ہم پکارے ہم بھی انہی کے ہیں معافی گریہ جاری کر کے ہم بھی ان کو راضی کریں گے حضرت تھانوی احمد اللہ فرماتے ہیں بڑی زبردست بات ہے چھوٹی سی بات ہے کہ توبہ کرنے والے اگر اللہ والوں کی صحبت میں جانے والے اگر کاملین میں نہ اٹھائے جائیں تو طالبین میں انشاءاللہ ضرور اٹھائے جائیں گے حدیث شریف میں آتا ہے اے اللہ آپ کی عطا کو کوئی چیز روک نہیں سکتی پھر مایوسی کی کیا بات ہے بس اللہ کی رحمت سے فریاد کرتا رہے جو کچھ ملتا ہے اللہ کے فضل ہی سے ملتا ہے یہ تقریر صرف نا سے بچانے کے لیے ہے گناہوں پر دلیری کے لیے نہیں ہے بے بابی بے باغی کے لیے نہیں ہے کہ گناہ پہ دلیری ہو جائے یا اللہ معاف کرنے والے گناہ کرو ایسے نہیں یہ مایوسی سے بچانے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی نافامانی سے تو ایسا ڈرنا چاہیے سانپ سانپ نکل آئے یہاں سے ایک دم سانپ نکل ہے ڈریں گے کہ نہیں نکلے یا بچھوٹ نکل ہے یہ ایک دم اچھا خاصا کتا جا رہا ہے وہ کے کاٹنا شروع کر دے ہے اس طرح گناہ سے ایسا ڈرنا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کرے اپنے احباب اور اکابر علی اللہ سے اپنے شیخ سے دعا کرائے بالخصوص اپنے دینی مربی شیخ سے بار بار دعا کے لیے درخواست کرے بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں گرچے کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم مراد یہ ہے ایک نالہ یا ایک فریاد بھی جس قبول ہو گئی کام بن جائے گا ورنہ ہر دعا اور نالا وہاں تک پہنچتا ہے یہاں پہنچنے سے مراد قبول ہونے کے ہیں آٹھواں علاج یہ فرمایا سب سے بہترین علاج یہ ہے کسی مسئلے سے تعلق قائم کریں خط لکھیں اس کو اپنی اصلاح سے متعلق تمام حالات کی انہیں اطلاع کریں شیخ سے چھپائے مت شیخ خوش ہوتا ہے سیس سے دعا دیتا ہے اس کے راتوں کو رو رو کے دعا کرتا ہے اور جو مشورہ وہ دیں اس کو دل جان سے اس پر عمل کرے اور پھر اطلاع کرے کہ میں دل و جان سے اس پر عمل کروں حضرت اتنی رکعتیں میں نے پڑھ لی ہیں میں انشاءاللہ اس گناہ کو چھوڑ دوں گا یہ باتیں ہیں عمل کرنے دوبارہ شیخ کچھ اشعار سنا ہوں پھر دعا کر بہت دل چاہ رہا ہے حضرت والا کے اشعار پڑھنے کا بہت دن ہو گئے یہ حضرت والا نے سو اشعار لکھے تھے اس میں سے بیچ میں سے سنا رہا ہوں ایک صحابی روایت کرتے ہیں میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر یکے بات دیگرے سو شعر سنائے تو حضرت والا نے بھی یہ سو اشعار لکھے مصنوعی اردو کے اردو کے عشق میں جلے بھنے اشعار ہیں رات کے تین بجے کے بعد حضرت والا کے اشعار ہوئے اس میں بیچ بیچ میں سے پڑھ کے سناؤں گا عجیب ہے بہت اے برادر سن نشان عاشق ہوں گے آنکھوں سے کبھی آسو رواں اور کبھی دیکھو دیکھو گے چشمے خوفشاں اور خلوت میں کبھی آ ہو ان کو سمجھو ازگرو ہے عاشقہ دل میں ہوگا بل یقین در پیروی سنت کی ہر دم ہو آیا اور بدعت سے ہو سب متنفراں جو کرے ہے پیروی ہے رہبرا منزل مقصود پر ہے کامرام میری جان کو دے دے جانے عاشقہ یعنی جانے اولیاء صادقہ میرے مالک مجھ کو دے وہ قلب و جان جو فدا ہوتے ہیں تجھ پر ہر ہر زمان زمانے میں فدا ہوتے ہیں نہیں کہ رمضان میں فدا ہو گئے <سلام> یاد تیری ہے آتا ہے دو جہاں اور غفلت ہے سزائے دو جہاں ان کا وش کرم اور میری جا سر اٹھاؤں کس طرح آستان سلطنت کیا اور کیا سلطانیہ لطف جو پاتی ہیں جانے عارف ہوں فدا تجھ پر ہو فدا تجھ پر زمین و آسمان اخترا صد اخترا صد اختر یہ دعومی کی ہے دوستہ خوب چمکے آفتاب عاشقہ لطف جینے کا اسے حاصل کہاں عاشق حق سے رہے جو بدگما سبحان اللہ نفس و اب آپ دیکھیے حضرت والا امید دلا رہے ہیں نفس و شیتا سے نہیں چھوٹتی ہے جہاں ہم اگر جس کو چھڑا لے شاہ جان اگر خدا چاہے تو رسوائے جہاں غم ہو جائے وہ سلطان زمان بلکہ پا جائے گر اب دو جہاں دل لگ رہتا وہ حض حسن بتا لڑکیوں سے لڑکوں سے توبہ کر لے فیس بک یوٹیوب سے اللہ دل میں اللہ پا جائے گا دیکھیے کتنی پیارے شعر ہیں عجیب شعر ہیں دور ہو جائیں گی سب بے چینیاں خوش ہوا جس وقت وہ رب دے جہاں دل سے توبہ کر لے از حسن بتا ترک کر دے ساری نا فرمانیا دل سے توبہ کر لے از اس نے بتا ترک کر دے ساری نا فرمانیا نور تخوا کا اثر ہے دوستاں قلب کیسا ہے تمہارا شادماں سہان اللہ جس میں عارف گو ہے مسلا قلب ہے قلب میں ہے وہ ساتے ہفتہ ایک ذرا ہمت کرو ہے دوستاں نفس کو مارو ذرا اے سال کا خاص کر جو تائی بھی ہے درجہ روزے میں شر دیکھنا ان کا مقام متقی کے ساتھ ہو یہ تایبا ہے یقینا سمرے مس یہ میرے اشعار یہ آہو فغاں نس شب کے بعد ہے دوستاں سبحان اللہ بے قدر ہے پیش جانے عارفاں اے جہاں او صد جہاں او صد جہاں اے جو دو سارے عالم کی فکر رکھتے ہیں میں ان کو کیا پتا عارفین کی جانے کیا مزہ چک رہی ہیں حضرت والا کی سب باتیں ہیں. پھر آگے فرما رہے ہیں استقامت کر عطا اے رب ہے بڑھ کے نعمت ہے یہی از دو جہاں گر کرم فرمائے رب دو جہاں رند سد صالا فخر صوفیا پھر آگے فرما رہے ہیں تو نہ بخشے گا تو جائیں گے کہاں اے میرے سلطان دی سلطان جاں رحمت ماں باپ کی رب جہاں ہے یقیناً تیرا ہی لطف نہا مجھے اس لیے بھی بہت عجیب میری حالت ہو رہی ہے کہ میرا رضا تھا یہ سو اشعار حضرت میسا اور اضرت کو سناؤں گا موقع ہی نہیں مل پایا حضرت والا دنیا چلے گئے تشریف لے گئے تو اب سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیں گے روزے میں اللہ تعالیٰ قادر ہے جمعے کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں پھر آگے فرما رہے ہیں تیری رحمت پر بھروسہ مجرمہ اے خدا کرتے ہیں ہم سب طائبام ہو شفاعت پھر شفیع مجرماں <مزنبا> آپ ہوں گے کتنے ہم پر مہربان اور جنت میں تو پہنچا دے وہاں بے سزا بے حساب آسیاں آپ مجھ کو معاف کر دے گر وہاں آپ پر قربان میرے پل مجا آپ سی آپ ہی سے ہے امید مومنا آپ ہی سے ہیں امیدیں آسیاں بخش دے مجھ کو بخش دے مجھ کو کہ تو ہے مہربا. تو مہربا بخشے گھر یہ اشعار زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مصنوعی کے کے اشعار ہیں جو آئین محبت میں چھپے ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں جس کو ابھی چھپا رہا ہوں میں اس کو کسی نے پڑھے نہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق تع فرما رہے ہیں اور یہ اشعار ہمارے سیکنڈ شیخ ہمارے مرشد ثانی حضرت والا سعید عرشر جمی میرے خیر دے انہوں نے یہ منزل یہ لے کر آئے سم کے سامنے آ کیا عجیب اشعار ہیں پھر فرما رہے ہیں جس کو دیکھو مائل رب جہاں وہ یقینا پا گیا جذبے نہ ان سے غفلت ہے بلائے ناگاں اور توبہ رحمتیں سلطان جان مانتا ہوں چل رہی ہے آندیاں بجھ نہیں سکتا چراغے عاشقاں عشق کب ہوتا ہے محتاجیاں ہے زبا خاموش لیکن ہے آیا نور نسبت کی آیا ہے جھلکیاں اور سے دیکھو تو چشمے عارف شرط یہ ہے ہونا یہ چشمے شرط یہ ہے ہونا چشمے بدگما ورنہ تھے محروم از پہ توبہ کی برکت تو دیکھو دوستاں اولیاء ہیں دم کے دم میں آسیاں سبحان اللہ ایک سانس میں اولیاء بن گئے گنےگار توبہ کی برکت سے پھر آگے توبہ والوں کے لیے ظالہ فرما پا رہے ہیں فاصفہ ہوتے ہیں جب بھی طائبہ ہوتے ہیں محبوب رب دو جہاں فاصفہ ہوتے ہیں جب بھی تائبہ ہوتے ہیں محبوب رب دو جہاں میرے ان اشعار کیے دوستاں قدر کرتے ہیں جو ہے روحانیاں اللہ میرے ان اشعار سے دوستاں لطف لیتے ہیں جو ہے ربانیاں سہان اللہ زن ہے جو بھی ہے نفسانیاں ہنس رہے ہیں جو ہیں ان کے حاصد غور سے سلو ذرا ہے بجلی ہاں یہ جہاں پورا ہے میرا آشیاں جب خدا مجھ پر ہے میرا مہرباں کیا کریں گے پھر یہ سب نا کر کے خود ہی اپناشیا ترک ہم نے کر دیا خود گلستا ہاں آخری دو اشعار پڑھتا ہوں دو تین اشعارے فرما رہے اس طرح تھا باغ با کب مہرباں جس طرح صحیح یاد ہے اب مہرباں خان پاہے ہیں ہمارے آشیاں مست رہتے ہیں یہاں روحانیاں سہ یکمان <مست> صحبت ای عارفاں رشک تاجو رشک سد سل سلطانیہ آ جن کی صحبت سے ملے سلطان جا کیوں فدا کر دینا ان پر قلب بو جان عارف ہے امام سالکان ہے بناتی گمراہوں کو رہ رہبرام رہ ہے یہی بس حاصل آ ہو خواں ہو فدا تجھے پر صدا خطر کی جان ہے یہی بس حاصل آ ہو فواں ہو فدا تجھے پر صداخ ترکی جان ہے یہی بس حاصل ہاسل آفا تجھے پر صداخ ترکی جام آخرا ان الحمدللہ رب العالمین بہت اللہ تعالیٰ کے عشق کو محبت کے اشار کے دعا کر لیتے ہیں اللہ اے اللہ اے پیارے اللہ پیارے ربا گنگاروں کے ربا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اے صحابہ کرام کے ربا اے حضرت والا عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حقی محمد حفتہ صاحب اللہ علیہ کے ربہ اے سید حسن حضرت حضرت والا حضرت سید شاہ جمیل میر صاحب الرحمۃ اللہ علیہ کے ربہ اے حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ اللہ میمن صاحب رحمۃ اللہ کے ربا اے پیارے پیارے اللہ علیہ کے ربا صلی اللہ عل نبی رمی اللہ ہم گنگار ہیں فطا کار سے آکار ہیں ان پیاروں کے سب کے ہماری بھی مفصرت فرما دے ہماری بگڑی بنا دے ہمیں بھی نفس و شیطان کی غلامی سے نکال لے ہم بھی تو ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے ہیں ہم بھی تو ان کی و فواہ سننے والے ہیں اے اللہ بھی فضل و کرم فرمائیے ہمیں دونوں جہان بنا دیجیے دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے دنیا واخرہ آخرت کی اثنا سے مالا مال کر دے جذب فرما کر اولیا صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے ہمیں بھی یہاں بی بچے ماں باپ بہن بھائیوں سب کو حاضرین و غائبین غائبہ سب کو جس فرما کر اللہ والا بنا کر اولیا صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے بلا اتفاق اپنے کریم ہونے کے صدقے کریم ہو جو نالائقوں میں رحم کرتا ہے ہم نالائق آپ رحم فرما لیجیے جذب لیجیے اللہ آپ سے آپ کے فضل کی بھیک مانگتے ہیں کرم کی بھیک مانگتے ہیں رحمت کی بھیک مانگتے ہیں نفس و شیطان کے حملوں سے بچا لیجئے اپنے شیخ پہ فضا ہونے والا بنا دیجئے اپنی عزت کو داع میں لگا کے اپنی صدا کروانے کی توفیق اطاف فرما دیجئے دونوں مشائق کی تو قدر نہیں کی اب جو موجودہ شیخ ہیں ان کی عظمت بھی دل میں ڈال دے محبت بھی ڈال دے عظمت کا جب پتہ چلتا ہے جب شیخ مزاج کے خلاف ہماری رائے کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے حکم مشورہ دیتا ہے حکم تو نہیں دیتا مشورہ دیتا ہے پھر ہمیں ناگوار گزرتا ہے پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں نفس کو چوٹ پہنچتی ہے اس وقت مزہ آتا ہے اے اللہ عظمت شیخ اور محبت شیخ عطا فرما دے محبت کے اوپر عظمت کا غلبہ ہو اے اللہ خاص فضل فرما دیئے اے اللہ ہم لوگ جو اپنے شیخ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں آپ معاف فرما دیجئے اے اللہ اپنے شیخ سے خوب حسن زن عطا فرما دیجئے آپ ہمیں معاف فرما دیجئے با ادب بنا دے بے ادبی سے بچا لیں ماں باپ کا ادب استاذ کا ادب شیخ کا ادب بیوی کو شوہر کا ادب بچوں کو ماں باپ کا ادب ہم سب کو با ادب بنا دے بے ادبی سے بچا لیں اے اللہ و بیوی اور شوہر میں یارانہ بھی تعلق ہے اے اللہ پھر بھی ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے ہم سب کو اے اللہ خوب محبت رہنے والا بنا دے ایک دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے اخلاق درست فرما دیجئے اے اللہ ہم چاہتے ہیں اللہ والا بننا اور اے اللہ ہمیں نفسانی خواہش دوبارہ گھیل لیتی ہیں آپ فضل فرما دیجیے ہمارے مزاج بدل دیجیے اس فاسقانہ دل کو نکال کر عاشقانہ دل سے بدل دیجے، ٹرانس پلانٹ کر دیجئے بدل دیجیے چھوٹا سا دل ہے ہوا و حرس والا دل بدل دے ہمارا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے سر تاریخ میرے حضرت والا کو بنا دے حضرت شیخ کی محمد درمیانے جان کے اندر اتار دے جہاں خوشی ختم ہوتی ہے اندر حضرت شیخ کو ان سے پوش فرما دے اے اللہ غوث زمانہ میرے پیارے حضرت والا کو منا دے ان کو عافیہ سے سفر میں رکھیے عافیہ سے واپس لے آئیے اور زبردست پورے ماریشیس کو ان سے فیضیاب فرما دیے پوری دنیا کو فیضیاب فرما دیے فیضیاب ہو رہی ہے اور مزید رجوع بڑھا دے روحانی جسمانی خوب طاقت دے دے کروڑوں جوانی لٹا دیں صحت کے خزانین اٹھا دیں دونوں <تصال> مشاہ کی تو قدر نہیں کی جو مدوریہ شیخ ان کی قدر کی توفیق دے دے اللہ ہمیں ان سے اپنی اصلاح کروا کے تعلق اللہ کی دولت حاصل کرنے کی توفیق اطافرما دیجیے مایوسی سے مچا لے مایوسی سے بچا لے اے اللہ مایوسی پاس بھی نہ پھٹ ہمیں ہمیں سو فیصد امید رہے کہ ہم تھرڈ کلاس کے ڈبے ہی صحیح پر اللہ والوں کے ساتھ چپکے میں ہیں ہم اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں اے اللہ شیخ ابن القائے دلانی کا دھوبی تھا ہم ان کا نکی تو پوچھا بھئی کیا حال ہے تمہارا کیا تمہارا رب کون ہے ان کا بھائی میں شیخ ادم واضح رانی کا دھوبی ہوں یا اللہ ہم بھی اللہ والوں کی مجلس سے بیٹھنے والے ہیں ہمارا اکرام فرمائیے ہمیں محروم نہ فرمائیے ہمیں یقین محروم نہیں فرمائیں گے اور آپ سے پھر بھی بھیک مانگتے ہیں مانگنے میں مزہ آتا ہے مانگنے کا مزہ آتا فرما دیجئے یا اللہ معافی دے دے معافی دے دے یار رب بھی ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں کہ ادنا سے غلاموں کی خاک کے ذرات ہیں آپ رحم فرمائیے اور ہم پہ اللہ رحم و کرم کی بارش فرمائیے پوری امت پہ رحم فرما پاکستان پہ رحم فرما ہر ہر میں شریفین کی حفاظت فرما سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اللہ احسن کو بھی صحتِ کاملہ عاجلہ مصمر عطا فرما حضرت والوں کو بھی کروڑوں جان عطا فرما ہمارے گھر میں خاندان والوں میں دوستوں میں جو انہوں دعاؤں کی فرمائش کی جو بھی بیمار ہیں سب کو صحتِ کاملہ عاجم مصمر عطا فرما بہت سی بچیاں بڑی بڑی عمر کی ہوں گی رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجیے جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما جن کی رس میں برکت نہیں رس میں برکت دے دیجیے اللہ اے اللہ ہمارے ہمیں ہماری اولادوں کو سب کو جز فرما کے اپنا بنا لیجئے آپ کے جز کا ہے یا اللہ آپ جز فرما لیجئے کیسوں کیسوں کو جذب فرمایا فرعن کی بیوی کو آپ نے جذب فرما لیا ان کو ان کا نکاح پھر آپ حضور صحت کے ساتھ جنت میں فرما دیا آپ نے اے اللہ آپ نے کیسے کیسے کو جز فرمایا اے اللہ ہمیں بھی ہمارے اولاد کو بھی جہز فرما لیجیے اپنی طرف کھینچ لیجیے آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں بس آپ حکم فرما دیں اللہ عشت بھی علی میشا کا ضرور فرما دیجیے اور ہمیں ہمیں ہماری اولاد بھی بچوں کو جز فرما لے خاص فضل فرما دیں ماں باپ بہن بھائیوں کو سب کو جہس فرما لیں اپنی طرف کھینچ لے اللہ ہم بھی بننا چاہیں زبردستی اپنا بنا لیجیے اس میں مزہ بھی عطا فرما اس مسجد سے قبول فرما لے علی کو جو خیر دے ان گھر کو کو نور سے بھر دے اور ان کو یا اللہ ان کی خوب دین و دنیاوی آخرت دنیا و آخر کی خوب ترقیوں سے نوازش فرمائیے ہمیں بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جملہ مخاصر کامیاب فرمایا کیا شوہر کا نام ہے سغیر صاحب اور ان کی بیوی میں آپس میں محبت قائم فرما دی ہم ہم لوگوں کو بھی آپس میں بہان شیر و شکر فرما دے یا اللہ شیطان کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں شیطان لڑوا دیتا ہے اس سے فارت فرما ایک دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا ان کے پڑوسی نے بھی دعا کی فرمائش کی ہے اور یہ اللہ ان کی ان کی جائز حاجت ان کی پوری فرما دے اور یہ اللہ بہت سے لوگوں نے ای میل کیے میسج بھیجے جو کچھ لوگ نہیں بھیج سکے امید رکھتے ہیں سن رہے ہیں حاضرین غائبین سب کی جائز حاجت پوری فرما دیجیے اپن اپنے عائش حاضم کے اٹھانے والے فرشتوں کے صدے اور جب علیہ السلام کے صدقے حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کے صدقے صحابہ کے صدقے ہمارے پیارے مشاعر کے صدقے اللہ اِن دعاؤں کو قبول فرما لے اور ساری خیریں جتنی حضرت نے زندگی بھر مانگی حضرت شیخ نے مانگی اور مانگ رہے ہیں اور حضرت مرشد ثانی نے مانگی ساری دعائیں قبول فرما لی جو ہمارے حسن اس کا ظہور بھی فرما دے جلد سے جلد ظہور فرما کے اے اللہ ہمیں گھڑی گھڑی کی خیر دے دے عافیت دار نتا فرما ہر شعر سے بچا لے ہر فتنے سے بچا لیں ہر لمحہ خوشیاں دکھائی ہیں اور صلی اللہ علیہ نبی الگ حمتِ سید وسلم صلی اللہ علیہ وسلم